جو آخرت پر ناؤ لاتے انہیں قبر الف حال ہے اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے